اور اس کی نشانیوں سے ہے اسمانوہیں اور زمیں کی پیدائش اور جو چلنی والے ان میں پھیلائے اور وہ ان کے اکٹھا کرنی پر جب چاہے قادر ہے